بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها يع ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم أو كما قال عليه الصلاه والسلام الدر الشريف يقول صلى الله عليه وعلى محمد وعلى الهكم كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد بارك على محمد وعلى اله محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك میرے محترم بھائی اور دوستوں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور نظام زندگی ہے اور اس کی بنیاد اور اس کی ابتدا وہ کچھ اعتقادات اور ایمانیات کے اوپر مشتمل ہے یعنی جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر اس کا یقین اور اس کا اعتماد اس قدر گہرا اور پختہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے لفظ اعتقاد استعمال ہوتا ہے عربی میں جس کو ہم اردو میں بھی عقیدہ کہتے ہیں اعتقاد یا عقیدہ کا مطلب ایک خیال کی ایسی پختگی اور جزم ہے اس کا کہ وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے تصور ہوتا ہے کہ جس پر کبھی اس کو شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا تو بحثیت مسلمان ہم سب کا یہ ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جلّہ شاہوں اس کائنات کا خالق ہے اس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اور اللہ جہ شاہ کی ذات بڑی حکیم ذات ہے اور پوری کائنات کے نظم کو وہ ایک ترتیب اور سلیقے کے ساتھ چلا رہا ہے کچھ چیزوں کو اس نے خالصتاً اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے اور کاموں کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے کچھ چیزوں میں انسانوں کو اپنی اجازت اور مرضی سے کچھ محدود اختیارات عطا فرمائے اور انہی جگہوں میں جہاں انسانوں کو اختیارات دیے گئے ہیں اسی میں وہ پھر انسانوں سے پوچھے گا کہ انہوں نے اس اختیار کو کیسے استعمال کیا اگر وہ اختیار جو اللہ کی طرف سے انسان کو دیا گیا ہے وہ اس نے صحیح استعمال کیا تو اللہ تعالی نے اس کو ایک مبارک بابرکت اور حیات طیبہ کی ضمانت دی ہے دنیا اور آخرت میں اور اگر اس اختیار کو انسان نے غلط استعمال کیا تو اللہ جل شاہ نے اس کو دونوں جہانوں کی ناکامی کی وعید سنائی ہے من آ کہ جو لوگ میرے میری نصیحت سے اور میرے دین سے تہی کریں, کریں منہ مو موڑیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی گزران بسران تنگ کر دوں گا اور آخرت کے اندر ان کو اندھا اٹھاؤں گا کال و ربی لی مح شرطنی وہ قیامت میں پوچھیں گے یا اللہ تم نے آج ہمیں اندھا کیوں اٹھایا ہم تو دنیا میں تم دیکھتے تھے ہمارے ہم تو بینا تھے دنیا میں تو اللہ پاک فرماتے کہ ہم کہیں گے کدا نہیں کا آیا تھی اسی طرح تمہارے پاس میرے احکام آئے تھے فنسی اور تم نے ان کو بھلا دیا تم نے ان کو خاطر میں تم نہ لے کر آئے آج میں تمہیں خاطر میں نہیں لے کر آؤں گا تو یہ عقیدہ آخرت اللہ تعالیٰ کی خالقیت کائنات کے چپے چپے کے اوپر اس کی دسترس اس پوری کائنات کو ایک عدن اور قسط کے اوپر اس کا کھڑا کرنا اس کے اندر اس کا متصرف فی الامور ہونا اس کا اس کو چلانا یہ وہ بنیادی معتقدات ہیں جس کے اوپر ہر مسلمان کا ایمان ہے اور جبھی وہ مسلمان ہے، اگر یہ ان میں سے کسی بھی چیز میں اس کو شک پیدا ہو جائے یا اس میں کسی بھی چیز پر اس کا ایمان کمزور ہو جائے تو یہ اس کے دین کے لیے اور اس کے ایمان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے انہیں چیزوں میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ساری کائنات اور اس کا پورا نظام انسانوں کے لیے پیدا فرمایا اور انسان کو آدم علیہ السلام کے اولاد کو اس کائنات کا دلہا قرار دیا جا سکتا ہے جس کے لیے ساری تیاری ہوتی ہے جیسے شادیوں میں آپ دیکھتے ہیں نا بارات ہے اور ولیمہ ہے اور اور بہت کچھ ہے ایک لمبا چوڑا نظام ہے لیکن وہ ہے کس کے لیے تو مرکزی بندہ ایک ہی ہوتا ہے جس کی شادی ہو رہی باقی لوگ تو ویسے ہی اس کے ساتھ ہوتے تو اسی لیے اگر کوئی اس میں بہت زیادہ پرجوش ہو اس شادی میں تو اردو کا محاورہ ہے کہ پرائی شادی میں فلانا دیوانہ کہتے ہیں شادی کسی اور کی ہے خوشی ہے زیادہ ہو رہا ہے اس میں تو انسان اس پوری کائنات کا دلہا ہے اور جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے جو چیز مفید ہے فائدہ مند ہے تو اس کا فائدہ براہ راست یا بال انسان ہی کو پہنچ رہا ہوتا ہے اس میں اللہ جلّاہ رحو نے کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ میری ذمہ داری اور قدرت نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے اور اس نظم کو قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور تاریخ انسانی اس کے اوپر شاہد ہے پچھلی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو انسان دیکھ سکتا ہے کہ انسانوں نے جب بھی اس کے بارے میں کچھ اندازے قائم کیے تو وقت نے ان کو غلط ثابت کیا اور وہ جو اللہ جل شانوں کی قدرت کاملہ ہے وہ لوگوں کے سامنے ہر اعتبار سے آتی رہی انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کائنات میں انسانوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے ایک مسئلہ ہے ایک سوال ہے ماہرین معیشت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق سوال ہے تو وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کا حساب کتاب بھی کرتے ہیں کہ اس کائنات میں انسانی نفوس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے وہ اس کا حساب اس چیز سے کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے دستیاب وسائل کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس وقت انسانوں کے پاس پوری دنیا کے اندر وسائل اتنے اور اس کے بعد وہ انسانوں کی تعداد کا اندازہ لگاتے ہیں پھر وسائل کو انسانوں کی تعداد پہ تقسیم کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ابھی تو پورا ہو رہا ہے لیکن آنے والے وقتوں میں جب یہ تعداد بڑھ جائے گی پھر انسانوں کی گروتھ یا ان کی بڑھوتری کی رفتار کو بھی ناپنے کی کوشش کرتے ہیں اور وسائل کی, بر... کی بڑھنے کی رفتار کو بھی ناپنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان توازن کیسا ہے؟ کہ کیا جس اعتبار سے انسان بڑھ رہے ہیں کیا اسی اعتبار سے وسائل بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے اس میں ان کے حساب کتاب عام طور پر یہ ہی آتے ہیں کہ انسانوں کی دنیا کے اندر جو بڑھوتری کی اور افزائش کی جو آ... کی جو رفتار ہے وہ وسائل کی رفتار کی نسبت بہت کم ہے بہت زیادہ ہے وسائل کی رفتار کم ہے اس سے ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی افزائش کی رفتار کو کم کرنا چاہیے تاکہ اس کے اور وسائل کے درمیان ایک توازن قائم ہو سکے یہی بات خلاصہ اگر ہم بیان کریں ساری بات کا تو یہی خلاصہ نکلے گا کہ تاکہ انسان اور جو اس کو درکار وسائل ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کے درمیان ایک خاص قسم کا توازن قائم کیا جا سکے اچھا ہم لوگ ہم میں سے بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آبادی کے بڑھنے اور گھٹنے یا اس کو بڑھانے اور گھٹانے کے جو نظریات پیش کیے جاتے ہیں اس کی پشت پر صرف کوئی معاشی سوچ آ, کار فرما ہے حالانکہ اگر آپ اس کا پورا فلسفہ پڑھیں گے جب اٹھارہویں صدی کے آخر میں اٹھارہ سو ستانوے اٹھانوے میں جب یہ آواز دنیا کے اندر ست, آ, سترہ سو اٹھانوے ستانوے میں اٹھارہویں صدی کا آخر بنتا تو جب یہ آواز دنیا کے اندر پہلی دفعہ لگی تھی کہ انسانی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور وسائل انسانوں کے گھٹ رہے ہیں اس لیے اس اس, اس, اس پہ کوئی کنٹرول ہونا چاہیے کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے کوئی اس میں کوئی تناسب اور توازن ہونا چاہیے تو اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی جتنے لوگوں نے اس تصور کو پروموٹ کیا وہاں پس پردہ یا ان جو پس پشت مقاصد تھے وہ صرف معاشی کبھی بھی نہیں تھے یہ ہماری بہت سادگی ہے اور سادہ لوہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک معاشی مسئلہ ہے اس کی پشت پر تمدنی معاشرتی اور سیاسی مسائل بھی کار فرما رہے ہیں اور اگر آپ اس پوری پکچر کو پوری وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آبادی کے کم ہونے اور آبادی کے زیادہ ہونے کا تمدن کلچر پہ معاشرت پہ اور سیاسی اتار چڑھاؤ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے اور معاشی فرق اس کا کس اعتبار سے جس زمانے میں لوگوں نے آبادی کی کمی کے مشورے دیے اور جو اس کے بانی کہلاتے معروف لوگ ہیں ان کے آپ لوگوں نے ان کے فلسفے بیشتر لوگوں نے پڑھے ہوئے بھی ہوں گے انہوں نے وقت کے ساتھ جو پیشن گوئیاں کی تھیں وہ ساری غلط ثابت ہوئیں اگر آج میرے پاس یا۔ پروجیکٹر ہوتا تو میں آپ کو کچھ اداد و شمار دکھاتا اور تفصیل کے ساتھ ہم اس پر گفتگو کر سکتے تھے بین الاقوامی اداد و شمار کی روشنی میں کہ جو ان لوگوں کی پیشن گوئیاں تھیں مثل انیس سو بتیس کا سن دیا تھا بعض ماہرین نے کہ یہ انسان خاص طور پر یورپ کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں شدید معاشی بحران اور غذائی قلت پیدا ہوگی انسانوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور فی آمدنی بہت زیادہ گھٹ جائے گی اور ہوا اس کے بالکل برعکس اور یہ زمانہ ہے آپ دیکھیں یورپ میں سے پچھلے اعداد و شمار دیکھیں اس کے بعد کے دیکھیں فیقہ سمندری بھی بڑھی اور معاشی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا حتیٰ کہ اس قدر زیادہ اضافہ ہوا کہ وہ انسانوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھا آج بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انسانوں کی غذائی ضرورت سے کہیں زیادہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور وہ سمندروں میں بھی ڈالی جا رہی ہیں تلف بھی کی جا رہی مختلف طریقوں سے ان کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے تو اس میں ایک شریعت کا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے قرآن کی واضح تعلیمات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اسلام کے احکامات ہیں اور ایک آج کی جدید دنیا کا تصور ہے اس پر یہ کوئی نئی بات ہے نہیں اس پر میں کل کو چیزیں دیکھ رہا تھا تو مجھے علامہ اقبال جن کو حکیم علومت بھی کہا جاتا ہے شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے ان کی تحریر ملی وہ میں لانی تھی لیکن میں بھول گیا اپنے ساتھ لانا اور بڑے انہوں نے اس وقت میں یعنی اس بات کو کم سے کم علامہ اقبال کی اس بات کو میرا اندازہ یہ ہے کہ اسی, اسی برس سے زیادہ ہو گئے نوے برس اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مغرب سے آبادی کو کنٹرول کرنے کی ایک مہم اور تحریک اٹھی ہے یہ حقیقت مسلمانوں کی آبادی سے خوف زدگی کا نتیجہ ہے اور یہ لوگ مستقبل کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے یہاں ایک اور طرح ان کا ان کی معاشرت اور طرف جا رہی ہے اور مسلمانوں کی ایک اور طرز پر ہے تو آنے والے وقتوں میں یہ مسلمانوں کی کیونکہ جو زیادہ آبادی ہے یہ ان کے ان کے لیے سیاسی مسائل پیدا کرے گی یہ تو بہت پرانی بات ہے آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا جس نے فکری دنیا میں بڑا انقلاب برپا کیا اور اس کتاب کے بعد پھر اس وہ ایک موضوع کے طور پر سامنے آئی اور اس پر پھر دونوں طرف سے بڑی کتابیں لکھی گئیں مشرق سے بھی اور مغرب سے بھی اور اس کتاب کا نام تھا کلیش آف سویلائزیشنس اس کلیش آف سولائزیشن سے بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تہذیبوں کے اس ٹکراؤ کے اندر جو مستقبل کا نقشہ پیش کیا ہے تو اس نے اس میں جو سب سے بڑا خطرہ عالم مغرب کے لیے قرار دیا ہے وہ مسلمان ملکوں میں نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد کو قرار دی اس کہا کہ دنیا میں نوجوانوں کا کل تناسب اگر نکالا جائے دیکھیں مسلمانوں کا تناسب دنیا میں کیا بنے گا مسلمانوں کی موجودہ آبادی مسلم اما کی پوری دنیا میں ڈیڑھ ارب سے پونے دو ارب کے درمیان یہی آداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں ارب کم سے کم جو لوگ کہتے ہیں وہ ڈیڑھ ارب کہتے ہیں اور جو زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں وہ پونے دو ارب کہتے ہیں اور دنیا کی کل آبادی سات ارب سے کچھ زیادہ ہے تو مسلمانوں کا یہ تناسب دنیا میں جو بنتا ہے سات ارب اور ڈیڑھ ارب کے درمیان اس کے مقابلے میں جو نوجوانوں کا تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی مسلمان نوجوان دنیا کے مجموعی نوجوانوں میں جو جو لوگ مطلب ایکٹو ہوتے ہیں جو جو معاشرے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس عمر کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹل پاپولیشن کا فورٹی فائیو پرسینٹ جو ہے وہ مسلمان اسلامی دنیا کے اندر حالانکہ آبادی کا تناسب یہ نہیں بنتا اور اس کی وجہ اس گروتھ ریٹ کا کسی حد تک درست ہونا ہے خود مغربی ممالک کہتے ہیں کہ کسی معاشرے کو زندہ رہنے کے لیے اور اپنے لیے ضروری افراد مہیا کرنے کے لیے کہ جو اس معاشرے کو چلانے کے لیے کافی ہو سالانہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم سے کم دو فیصد ہونا چاہیے اگر دو فیصد آبادی میں اضافہ نہ ہو تو وہ معاشرہ کچھ عرصے کے بعد بوسیدگی کا شکار ہو جائے گا اس میں کام نہ کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی کام کے لوگ کم ہو جائیں گے اور اس کو باہر سے لوگ دوسرے معاشروں سے اور دوسرے ملکوں سے اس کو لوگ بلوانے پڑیں گے اپنا نظام چلانے کے لیے جیسے اس وقت بہت سارے ملکوں میں یورپ میں اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ وہاں یہ ری، ریشو گرنے کی وجہ سے وہ ان کو باہر کی دنیا کی ایک ضرورت ہے یہ جو آپ کے لئے وہ امیگریشن کھولتے ہیں آپ کو بلاتے ہیں آپ کے آپ کے کام کے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں وہ کوئی آپ کی خیرخواہی کی بنیاد پر طریقے ان کو آپ پہ ترس آتا ہے اپنی ضرورت کی بنیاد پر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنے لوگ چاہیے اور کس قسم کے لوگ چاہئیں تو دے رہے ہیں امیگریشن دھڑا دھڑ دے رہے ہیں پوری دنیا سے ذہین لوگوں کو بھی اٹھا رہے ہیں اسکلڈ لیبر کو بھی اٹھا رہے ہیں کام کے لوگوں کو بھی اٹھا رہے ہیں ہر طرح کے لوگ ان کو چاہیے ہیں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس معاملے کو صرف آ, ہم تو ایسے اس کے معاشی پہلو پر بھی بات کریں گے لیکن یہ صرف ایک معاشی پہلو نہیں ہے اس کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو کلچرل ہیں کچھ اس کی معاشر کے ساتھ تعلق ہے اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے پہلی بات جو اس کے اوپر میں نے کہا کہ بحثیت مسلمان ہمارا ایک عقیدہ یہ ہونا چاہیے اور ہے کہ اللہ جل شاہروں نے یہ فرمایا کہ امام ان دابتِ رسق وا کہ زمین پر چلنے والا کوئی چلنے والی چیز ایسی نہیں ہے داپا کا مطلب ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر چلتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو اللہ پاک نے اس کو اپنے عل اللہ رسق کو عربی کے اندر الزام کے لیے آتا ہے کہ لازم اللہ پاک نے اپنے اوپر کیا ہے کہ اس کا رزق اللہ جل شاہوں کے اوپر ہے اور پھر یہ فرمایا کہ ہمیں اور وہ یہ جانتا ہے کہ مستقر اس, اس کے ٹھہرنے کی جگہ کون سی ہے اور اس کے اس کے بعد اس کے رخصت ہونے کی جگہ کون سی ہے اور یہ سب کچھ اللہ نے فرمایا کل فی کتاب مبین یہ گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھی ہوئی اور طے شدہ چیزوں میں سے ہے جس کے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی لیکن اس کو ہر دور میں انسانوں پر ایک خوف تاری ہوتا ہے اس حوالے سے انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے معاشروں میں بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کو خوف فقر لاحق ہوتا ہے فقیر ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے معیار زندگی کے گھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کے لیے آبادی کو محدود کرنے پر تین چیزیں معاشرے میں رائج رہی ہیں ایک تھا قتل اولاد جو اسلام آنے سے پہلے کے معاشرے میں بہت عام تھا اور لوگ اپنے بچوں کو فقر کے خوف کی وجہ سے غربت کے خوف کی وجہ سے مار دیا کرتے تھے جس کی قرآن نے بہت واضح طور پر تردید کی اور کہا کہ ولا تخت الواعد کم خشیت املاک کہ اپنے بچوں کو تنگ دستی کے خوف سے فقر کے خوف سے اپنے بچوں کو مت مارو و نرز کو ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رسک دیں گے اللہ نے فرمایا ان کا رزق بھی ہمارے ہے اور تمہارا رزق بھی یہ آیت قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے نحن نرز و اہ کم نحو و اس مختلف طریقوں کے ساتھ آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رزق ہمارے ذمے ہے ان کو بھی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے اور ان کو قتل کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے تو ایک تو طریق، ایک رستہ اختیار کیا انسانوں نے قتل اولاد کا دوسرا رستہ اختیار کیا تھا اسقاق حمل کا ایبارشن کا کہ قتل اگر پیدا ہونے سے با, کے بعد نہ کیا جائے بلکہ پیدا ہونے سے پہلے کیا جائے تو اس کو اس کا اس کے کچھ شریع احکامات ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا رہتا ہے عام پر ایبارشن اور اسے سے ریلیٹڈ اتنے مسائل ہیں تو دوسرا طریقہ آبادی کی تحدید کا یہ تھا جو انسانوں نے اختیار کیا اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ان ذرائع اور ان مینس کو اختیار کیا جائے جس کے ذریعے سے حمل ٹھہرنے نہ دیا جائے یا اس کو روکا جا سکے جو آج کل کے اس کے اندر بہت سارے طریقے آئے ہیں اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس حوالے سے اسلامی احکامات کیے اور اسلام کا حکم بہت ہی واضح اور دو ٹوک ہے کہ ایک اس کی ایک اس کے حوالے سے عمومی حکم ہے کہ عام اسلام میں مطلوب کیا ہے مندوب کیا ہے مستحسن کیا ہے مستحب کیا ہے اور ایک کسی کا انڈیویژل مسئلہ ہے ایک انفرادی طور پر کسی آدمی کا اس اس دونوں میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے بحثیت امہ بحیثیت سوسائٹی بحثیت پورا کا پورا معاشرہ اسلام نے کثرت اولاد کو پسند کیا ہے زیادہ بچوں کو پسند کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح روایات ہیں اس حوالے سے آپ نے فرمایا ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کیا رسول اللہ میں ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو بڑی حسین و جمیل ہے اور بڑی اچھے حسب نسب والی ہے لیکن بانج ہے بچے نہیں پیدا ہو سکتے اس سے تو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر رہے تھے وہ کہ میں یہ نکاح کروں یا نہ کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبے کے اندر پڑھی کہ تزوج الولود الودود کہ تم ان ان عورتوں سے شادیاں کرو تم لوگ جو زیادہ بچے پیدا کر سکیں یعنی جن جن میں زیادہ اس بات کا امکان ہو کہ ان سے بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو ان عورتوں سے شادی کرو کیونکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کروں گا میری امت جتنی زیادہ ہوگی میں اس کے اوپر فخر کروں گا یہ تو یعنی زیادہ اولاد کا ہونا ایک مستحب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پسندیدہ کہہ سکتے ہیں پسند کیا گیا اس کو اس میں انفرادی طور پر ایک بندے کو مسائل آ سکتے ہیں مسائل یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کی بیوی کی صحت اجازت نہیں دیتی صحت کے مسائل ہوتے ہیں بعض اوقات خواتین کو ایک بچے کی پیدائش میں خاتون جو ہے وہ بہت مشکلات سے گزرتی ہے اور کوئی اور میڈیکل ایشو ہو اس خاتون کو اس صورت میں یا کسی کسی معقول وجہ سے وجو, وجوہات کی کچھ تفصیل ہے مثلا فکاہ نے بہت تفصیل لکھی ہے ایک آدمی کا ایک خاتون سے نکاح تو ہے لیکن وہ Uh, اس کے uh, اس, اس کے ساتھ زیادہ عرصہ رہنے کا ارادہ نہیں ہے اس کا اس شادی کو یا اس نکاح کے بندن کو توڑ دینے کا ارادہ ہے اس کی وجہ سے وہ اولاد نہیں چاہتا اس خاتون سے یا ایک خاتون کے بارے میں ایک بندے کی بیوی تو ہے لیکن وہ اس کی تربیت پر یا اس کے طریقے تربیت پر یا رہن سہن پر اس آدمی کی تسلی اور اطمینان نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے یہاں بچے پیدا ہوں کیونکہ ان بچوں کی وہ تربیت نہیں کر سکتی یا اس میں صلاحیت نہیں ہے ان بنیادوں پر بھی فکہ نے لکھا کہ اسلام میں اگر کوئی بندہ بچوں کی پیدائش میں کوئی وقفہ کرتا ہے یا ان کو دنیا میں آنے سے روکتا ہے تو اس کی اجازت دی گئی مسئلہ انفرادی چاہے وہ طبی بنیادوں پر ہو یا کسی اور بنیاد پر انفرادی طور پر اگر کسی شخص کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس اس میں وقفہ بھی کر سکتا ہے اس پیدائش کے سلسلے کو روک بھی سکتا ہے جس کو قطع جس کی ممانعت ہے یا جس کو حرام کہا گیا ہے وہ اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ کھائے گا کہاں سے اس خیال سے دنیا میں بچوں کی پیدائش کو روکنا کہ وہ اگر آ گیا دنیا میں تو یہ کھائے گا کہاں سے اس کو رزق کہاں سے ملے گا یہ کس؟ یہ اس سوچ کے ساتھ بچوں کی پیدائش کو روکنے کی قتل اجازت نہیں یہ ناجائز ہمارے ہاں آبادی کو کنٹرول کرنے کی جتنی مہمیں چلتی ہیں وہ واضح طور پر اس نعرے کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اگر بچوں کی پیدائش کو روکا نہ کیا تو افلاس پیدا ہو جائے گا فقر پیدا ہو جائے گا لوگ جو ہیں وہ غریب ہو جائیں گے بھوکو مر جائیں گے آپ حیران ہوں گے کہ میں اس پر کچھ لوگوں کی تحریریں پڑھ رہا تھا جنہوں نے اس، اس باقاعدہ کمپین کی طرح چلایا ہے مغربی دنیا میں خاص طور پر تو انہوں نے سن تاریخیں دی ہوئی کہ اگر آپ نے اس ریشو کو کنٹرول نہ کیا تو فلانی تاریخ ایک ایسی آ جائے گی جس میں ان، انسانوں کے لیے زمین کے اوپر کھڑا ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوگی انسان انسان کے ساتھ اتنا جڑ جائے گا کھیت کھلیان اور گھر اور یہ سارا تو کچھ تو دور کی بات ہے کھڑا نہیں ہو سکے گا ایک آدمی کو اتنی, ج... اتنی جگہ نہیں ملے گی اگر ایک آدمی ہونے کے لیے ون اسکیئر فٹ کی جگہ چاہیے یا ٹو اسکیئر فٹ کی تو وہ بھی اس کو نہیں ملے گی یہ وہ چیزیں ہیں جو, جو... جو... آ... انسانوں نے قدرت کے معاملات میں مداخلت کر کے ایک ایک, ایک احرام مصر کھڑا کر دیا ہے توہمات کا یا نظریات اور خیالات کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل شعین خلق نہ قدر ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ایک مقدار اور ترتیب کے اوپر پیدا کیا ایسا دنیا میں نہیں ہوگا اور یہ اللہ جل شانوں کی شان خلاقیت کے خلاف ہے کہ وہ دنیا میں انسان تو بھیجے اور ان کا رست نہ بھیجے انسان پیدا کرے اور ان کے وسائل نہ پیدا کرے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 اس پر اس کی تفصیل پر جانے سے پہلے میں ایک چیز اور آپ سے عرض کروں اصل میں اس سوچ کے پیچھے ایک خاص قسم کی فکر ہے جو مغرب کا سرمایہ داران نظام ہے چونکہ وہ محنت کی بجائے سرمایے کی بڑھوتری کے اوپر اس کی پوری اٹھان اس کے اوپر ہے ایک, ایک تو یہ ہے کہ محنت کو بڑھایا جائے جس سے وسائل پیداوار اور وسائل معیشت بڑھے اور ایک یہ کہ سرمایہ کے ذریعے سے معیشت کو بڑھایا جائے کیپٹل اکانومی کھڑی ہی کیپٹل کی بنیاد پر ہوتی ہے اور وہ ان کی اس اس, اس, اس پیراڈائم میں اگر آپ سوچیں گے اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت نہیں ہے وسائل کی ہے کہ وسائل کم اسی لیے ان کے اس نظری, اسی نظریات پر چونکہ آج دنیا چل رہی ہے اور کھڑی ہے اسی لیے انسانی وسائل سمٹ کر چند ہاتھوں کے اندر آ چکے ہیں دولت کے دنیا کے دنیا کی ستانوے فیصد دولت یا دنیا کی نوے فیصد دولت دو فیصد افراد کے ہاتھ میں اگر گئی ہے یا تین فیصد افراد کے ہاتھ میں اگر گئی ہے تو وہ اسی سوچ کی بنیاد پر گئی ہے جہاں پر محنت کو اس کا حق دینے کی بجائے سرمائے کو سرمائے کے ساتھ ضرب دی جاتی ہے اور وہ اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے نتیجے جس کے پاس ہوتا ہے وہ امیر سے امیر ہوگا جس کے پاس نہیں ہے وہ غریب سے غریب ہوگا اس سوچ کو جب اگر مان لیا جائے اور درست سمجھ لیا جائے اس کے بعد پھر دنیا میں انسانوں کی ضرورت نہیں رہتی اور زیادہ انسان مطلوب نہیں ہوتے کیونکہ ان کے ان, ان, ان, ان کا ان کی جو سوچ اور فکر ہے اس کی اساس انسان نہیں ہی اثر مایا. ایک بات تو یہ ان کے معاشی جو ان کی معیشت ہے وہ چونکہ ان کے اس نظریے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس لیے ان کی طرف سے اس بات کا آنا کوئی اے, کوئی وہ نہیں دوسری بات یہ کہ جب معاشرت جو ہے وہ بجائے اقدار کے اور بجائے وہ کسی ذمہ داری اور بجائے وہ دنیا کے کو کسی مقصدیت کے اوپر دنیا میں وقت گزارنے کو اگر اس کی اساس اور بنیاد خواہشات کے اوپر رکھ دی جائے کہ انسان دیکھیں دنیا میں دو نظریے ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان کی دنیا میں آمد اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہوئی ہے انسان کی خواہش پوری ہونی چاہیے اور اس میں اس خواہش کے جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ بھی انسان کرے گا انسان طے کریں گے کہ یہ خواہشات جائز ہیں اور انسان طے کریں گے کہ یہ خواہشات ناجائز ہیں اس وقت پوری مغربی سوسائٹی اس نظریے پر ایمان رکھتی ہے اسی لیے ان کے ہاں آپ ان چیزوں کو جائز قانونی طور پر جائز دیکھتے ہیں جن چیزوں کو انسانیت بلا تفریق رنگ و مذہب صدیوں سے ناجائز سمجھتی چلی آ رہی تھی آج وہ چیزیں جائز ہوئی ہیں قانون بنے ہیں اس پر اور وہ اس کی اساس خواہش انسانی ان کا خیال یہ ہے کہ انسانی خواہش ایک ایسی محترم چیز ہے اور اتنی مقدس چیز ہے کہ اور دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس لیے اس کو پورا ہونا چاہیے بہت صورت اب اس نظریے کے ساتھ اگر آپ اس معاملے کو دیکھیں گے تو وہاں پر زیادہ بچوں کی پیدائش ذمہ داریوں میں اضافہ ہے اور خواہشات پہ کنٹرول ہے خواہشات پر قدغر ہے اس لیے ان کے نزدیک میں کوئی حوصلہ افزا چیز نہیں ہے اس کے بالمقابل چونکہ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ انسانوں کی پیدائش قتل خواہشات پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہوئی بلکہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے اور ایک عظیم الشان مقصد کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نیابت میں اسے دنیا میں ایک ایسا نظام قائم کرنا جو عدل اور قسط کے اوپر کھڑا ہوا ہو جب اس نظریے کے ساتھ امت اور انسانیت کو دیکھے گا تو زیادہ انسانوں کی موجودگی اس کے لیے زیادہ خوشگوار ہوگی اور زیادہ بہتر ہوگی اس کی پشت پر یہ یہ سوچ اور فلسفہ بھی کار فرمائے ہم ان اس, اس سیاسی اپروچ کو یا ان اس تمدنی اور معاشرتی مسائل کو دیکھے بغیر جو کچھ ان کی طرف سے کوئی کمپین کی جائے تو ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے اس ڈفلی کے اوپر ہم بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں اس آواز پر ہم بھی آواز بلند کر یہ دیکھے بغیر کہ کیا وہ ہمارے حق میں ہے ہمیں اس سے فائدہ ہے ہماری اسلامی تعلیمات کے ساتھ وہ کس حد تک اس کی مماثلت ہے تو اس پر ایک اثر نو ہمارے یہ کوئی پرانی چیز نہیں تھی کوئی کوئی نئی چیز نہیں ہے اس پر بہت ماضی میں ہر دور میں علماء کی اسکالرز نے اس کے اوپر لکھا ہے اس پر بڑی بحث کی میں خیال ہے پچھلی کم سے کم پانچ دہائیوں میں پچھلے پچاس سالوں میں اس مسئلے پر ایک بہت بڑا ایک بڑا لٹریچر تیار ہوا ہے کتابیں ہیں رسائل ہیں چیزیں ہیں اس میں ہمیں جو, جو جو اس کا خلاصہ نکلے گا وہ دو تین چیزیں ہمیں دوبارہ اس کر دوں جو لوگ دوں ایک تو یہ کہ بحثیت مسلمان ہمیں اسلام میں طے شدہ کسی پسندیدہ امر کو غیر پسندیدہ قرار دینے کی اجازت نہیں یعنی ایک چیز اگر میں اس کو اصطلاحات کی زبان میں کہوں ایک چیز شریعت میں مستحب ہو آپ اس کو مکرو نہیں کہہ سکتے مکروح کا میں ڈس لائکڈ ناپسندیدہ ایک چیز شریعت میں پسندیدہ قرار دی ہو اور آپ کہیں ہمیں پسند نہیں ہے بے شریعت کو پسند اس کی اجازت بحثی مسلمان ہمیں نہیں ہے ہم کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے جس میں کسی ایک عمومی حکم کو جو جو پسندیدگی کا ظاہر کرتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ طے کریں کہ ناپسندیدہ حضرات صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مسائل کی بنیاد پر عزل کی اجازت دی تھی عزل شریعت میں کہتے ہیں کہ مرد کے مادہ منویہ کو عورت کے رحم تک نہ پہنچنے دینا جو جو بھی آپ اس کو جو بھی اب نام دے دیں اس کو حدیث کی استعلام میں اور فقہ کے استعلام میں اس کے لفظ عزل استعمال ہوا تو زیادہ صحابہ نے اجازت مانگی تو آپ نے منع نہیں کیا اس سے بالکل لیکن یہ ضرور فرمایا کہ تم کر لو یعنی جو تم تدبیر اختیار کی وجہ بھی انہوں نے بتائی وہ وجہ کم سے کم خوف فخر بالکل نہیں تھا فخر کا خوف بالکل نہیں تھا اس میں زیادہ تر یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں لونڈیوں کے لونڈیوں کے تصور بھی تھا تو وہ چونکہ کام کاج کرتی تھیں اور خدمت کرتی تھیں تو ان کے ساتھ جن لوگوں کے پاس وہ ہوا کرتی تھی وہ ان سے بچے نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس سے باقی کاموں میں ہر جاتا تھا اس کی وجہ کم سے کم فقر کا خوف نہیں تو آپ نے فرمایا لیکن جس نفس نے ان حادث میں جس نفس نے اس دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گا تم لوگ اس کو روک نہیں سکتے چاہے تم لوگ اس کے لیے جو بھی تدابیر تم اختیار کرتے تم, تو تم اس کرو بعض جگہوں پر ایسی ایسے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں جس سے اس روکنے کے عمل پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اس وجہ سے فقحات کی ایک جماعت اس کے مکرو ہونے کی قائل ہے ان احادیث کی بنیاد پر اور بعض حضرات اس کے جائز یا مباح ہونے کے قائل ہیں کچھ کو آپ کی اجازت دینے کی بنیاد پر لیکن اس کے بہت پسندیدہ اور مطلوب ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے رخصت ہے اجازت ہے مخصوص حالات میں جو چیز شریعت میں رخصت ہو جس کی اجازت ہو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وجہ کے ساتھ اس کی اجازت بندی بھی ہے اس کی عمومی کمپین آپ نہیں کر سکتے آپ ہر بندے کو چاہے اس کو وہ مسئلہ ہو یا نہ ہو چاہے اس کو وہ مشکل ہو یا نہ ہو چاہے اس کو وہ پریشانی ہو یا نہ ہو اس کے وہ مسائل ہو نہ ہو ایک عموماً آپ ایک کلچر بنائیں ایک فضا بنائیں ایک ماحول بنائیں اور لوگوں کو بچوں کی پیدائش پہ شرمندہ کریں اور یہ ظاہر کریں کہ اب گویا کے ایک مہذب اور تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی بھی یہ ہے کہ بچے بھی کم ہونے چاہیے اور غیر مہذب اور گوار ہونے کی نشانی اگر یہ بنا دی جائے معاشرے میں تو یہ اسلام کا, کا کا جو اسلامی معاشرت کا جو وہ ہے وہ یہ نہیں اور یہ نہیں رہا کبھی بھی پھر میں نے عرض کر دیا کہ مخصوص حالات میں اگر جس کو جس کو مسائل ہوں اس کی اجازتیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو اس چیز کی ہمیں کسی کی حکم میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ شریعت کے مستحبات کو یا اس کے مندوبات کو یا اس کی پسندیدہ چیزوں کو ہم اپنی طرف سے مقروف قرار دے دیں اور اس کی وجہ یہ قرار دیں کہ چونکہ اس میں, اس میں یہ مسئلہ درپیش ہے اس میں یہ مسئلہ درپیش ہے اس میں یہ مسئلہ درپیش ہے اس وجہ سے ہم ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور دوسری بات اس میں یہ جو میں نے اس عرض کیا کہ اس مسئلے کو اگر صرف آپ معاشی مسائل کے اعتبار سے اس پہ گفتگو کرنا چاہیں تفصیل کے ساتھ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 کہ آج سے چالیس سال پہلے تمہارا ایکڑ کتنی گندم دیتا تھا آج کتنی دیتا ہے میرے, میرا خ... چونکہ ننیان ددیان دونوں زمین پس منظر ہے زمینوں باڑوں کے, کے لوگ ہیں تو ہم تو ہمیں لی جا رہی ہے ایک ایکڑ سے تصور نہیں کر سکتا تھا آج سے چالیس سال پہلے میں زمیندار سو ایکڑ ایکڑ سے سو من گندم اس کو ملے گی تو وہ کیا وجہ اس کی کیا بنی